شراط مستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أشغل جبرحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم كلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك فساهل يا إلهي كل صعب بحومة سيد الأبغار سهل آمين ثم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا صلى الله على النبي الأم والي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي, يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا بدني يا رحمة للعالمين یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا وسول اللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ دامن کرم ہمیں عطا کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کی اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ذکر سن کر آپ کی شان اور آپ کے معجزات سن کر خوش ہونے والوں میں سے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو رسول اللہ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ رسول اللہ کی شان سنتے ہیں تو ان کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ہر ایب سے پاک پیدا کیا اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ ایسا عظیم معجزہ ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے حبیب سے ایسی محبت دی ہے کہ جتنی مرتبہ اس معجزے کا ذکر سنے ذوق و شوق میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جتنی مرتبہ سنے ذوق میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اس مبارک رات پوری دنیا میں شب معراج منائی جاتی ہے اور شب معراج منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اس معوضے سے روشناس ہو اور ہمیں بھی یہ معجزہ بار بار یاد ہوتا رہے اور یہ معزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ ایک معزہ نہیں بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے سن کر کئی اسلامی عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں اور عشق کے رسول میں سینہ جگمگا اٹھتا ہے عرف میں اس معجزے کو میراج کہتے ہیں اس سفر کے تین حصے ہیں ایک حصہ تو یہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقسہ تک جانا اور انبیاء کرام کی امامت کرانا اور انبیاء کرام سے ملاقات کرنا اسے شرعی اصطلاح میں اسرا کہتے ہیں بعض لوگ اسے اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقساء تک یہ سفر جو ہے یہ اسرا ہے پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر جنت اور جہنم کو ملاحظہ کرنا اور سدرت المنتہا تک پہنچنا اسے شرعی اصطلاح میں عروج کہتے ہیں اور پھر سدرت المنتہا سے آگے جو سفر ہے لا مکان تک اور کیا کیا اس کی بہاریں ہیں اور رب کا دیدار کر کے واپس آنا اسے اراج کہتے ہیں تو آپ اسے یاد رکھ لیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقسا تک جو سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے اسرا کہتے ہیں اور پھر آسمانوں کی سیر اور سدرت المنتہا تک جو سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے اروج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عروج اور پھر سرت المنتہا سے آگے جو سفر ہے رب کا جو دیدار ہے اور وہاں سے جو واپسی ہے اس سفر کو کیا کہتے ہیں اے راج کہتے ہیں اسرا اب اس کو دورہ لیجئے اسرا عروج اے راج قرآن مجید فقان حمید پندرواں پارا سورہ اسرا کی پہلی آیت اور اسے سور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں سبحان اللہ مسجد الحمام پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک الذي با رکنا وہ مسجد اقسا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیا یہ سفر اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں ان نغو ہو سمی بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی یہ معاج روحانی تھی جسمانی نہیں تھی خواب کی مہراج ہے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے یہ سفر کیا یوں تو تمام ہی بزرگان دین محدثین ہوں مفسرین ہوں ان تمام نے اس بات کا رد کیا اور جمہور مسلمان اور جمہور آئمہ صحابہ تابعین تبا تابعین آئم مشتحدین اولیاء کاملین اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی معراج ہے لیکن آپ کی خدمت میں جس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو رسول اللہ کی جسمانی معراج نہیں مانتے وہ اس شخصیت کو مانتے ہیں ان شخصیت کا نام ہے حافظ ابن کثیر ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں پندرہویں پارے کی ابتدا میں جہاں یہ آیت کریمہ ہے وہاں حافظ ابن کثیر نے یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا خواب کی معراج تھی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ کی یہ معراج جسمانی تھی خواب کی معراج نہیں تھی کہ اس کی تین دلیلیں بہت واضح ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا قرآن پاک میں اگر یہ خواب ہوتا تو خواب کو اس شان کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی ابتدا ہوئی سبحان اللذی سے اور سبحان یہ لفظ تعجب کے لیے آتا ہے تو یہ لفظ اس لیے آ رہا ہے اے لوگوں تمہیں اس سفرِ معراج پر جو تعجب ہوتا ہے اور تمہارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کتنے مختصر سے وقت میں کہ واپس آئے تو زنجیر ہل لگی تھی وضو کا پانی چل رہا تھا بستر گرم تھا مسجد حرام سے مسجد اقسا جانا اور پھر لا مکان تک جانا یہ وہ سفر کہ جو در حقیقت رسول اللہ کے لیے اٹھارہ سال کا سفر تھا اور دنیا کے ایک سیکنڈ سے پہلے یہ سفر مکمل ہوا اگر تمہاری عقلیں اس پر حیران ہو اور تم سوچو کہ کس طرح پہنچے تو دیکھو اگر تمہارے ذہن میں خیال آئے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا انسان نہیں پہنچ سکتا تو تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے سبحان اللہ دی پاک ہے وہ ذات ہر ایب سے ہر نخ سے ہر عج سے ہر کمزوری سے دنیا کی طاقت تو نہیں کہ وہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا بڑا سفر کرا سکے لیکن جس ذات نے سفر کرایا وہ اس پر قادر ہے اگر تم اسے پاک نہیں مانو گے تو پھر تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا سبحان اللدی اصدی لن پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے خاص بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقسہ لے گیا حافظ ابن کثیر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اسرا بدی عبدی لن کے الفاظ ہیں اور اسرا کے جب ذکر کیا جائے اور ساتھ میں لیلن آ جائے تو اس سے جسمانی سفر مراد ہوتا ہے کوئی خواب کا سفر مراد نہیں ہوتا اس کی دلیل فصری بادی لئی لن قرآن مجید فقان حمید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت منہ علیہ السلام سے فرمایا کہ رات و رات چھے لاکھ بنی اسرائیلیوں کو آپ لے جائیں اور مصر سے آپ لوگ نکل جائیں تو بتائیے کیا یہ سفر موسا علیہ السلام کا خواب میں تھا یا جسمانی سفر تھا یقیناً یہ سفر بیداری میں تھا اور قرآن نے اسے فعصری سے بیان کیا فعصری بی عبادی لائی لنگ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیے تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید فقان حمید کی ساحت کریمہ میں لفظ ہے بھی ابدی ہی اور لفظ عبد جو ہے جب کسی کی زندگی میں دنیاوی زندگی میں کسی کو عبد کہا گیا تو اس سے مراد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے صرف روح کو یا خواب کو خواب میں سفر کو یعنی خواب میں جب سفر ہوگا تو روح کا سفر ہوگا تو روح کے سفر کو عبد کا سفر نہیں کہا گیا اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں عبد کا ذکر آیا اور کسی کی دنیاوی زندگی میں آیا تو اس سے مراد جسم روح کے ساتھ ہے فرمایا جیسے ارآ تل ینح اب دن ادا صلاح کیا تو نے اسے دیکھا کہ جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے لمہ قام عبد اللہ یاد جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ان دونوں آیتوں میں عبد کا ذکر ہے اور عبد سے مراد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے تیسری دلیل حافظ ابن کثیر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص خواب میں مسجد حرام سے مسجد اکثر چلا جائے اور صبح خواب سنائے تو گھر والے اسے منع نہیں کرتے کہ بھئی یہ خواب کسی کو مت سنانا لوگ اعتراض کریں گے اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کافر ہو جائیں گے کوئی نہیں کہتا لیکن رسول اللہ جب اٹھے یعنی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وارکی وسلم نے واپسی کے بعد جب آرام فرمایا اور آرام کر کے جب آپ اٹھے اور امی حانی جو آپ کی چچزاد بہن ہیں ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میں رات کے اس مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آیا ہوں اور پھر میں نے یہاں پر آرام کیا اور اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسجد حرام میں صبح اب میں جاؤں گا اور تمام کافروں کو جمع کر کے انہیں یہ خواب یعنی انہیں یہ معراج کا سفر سناؤں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا میں معراج کا یہ سفر انہیں سناؤں گا تو حدیث صحیح میں موجود ہے کہ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو منع کیا اور کہا آپ یہ سفر مت سنائیے گا کافر اس کا مذاق اڑائیں گے اور وہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواب کا سفر تھا اور جسمانی سفر نہ تھا تو حضرت امی کیوں روکتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انکار کریں تو کریں میں یہ سفر ضرور سناؤں گا صبح آپ نے کافروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے اور آپ نے جب سفر سنایا تو کافر شور مچانے لگے اور کہنے لگے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے سفر کیا ہے تو مسجد اقسا کا آپ بتائیے اس میں کھڑکیاں کتنی تھیں دروازے کتنے تھے اس میں سیڑھیاں کتنی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جواب دے سکتے تھے کہ میں وہاں انبیاء کی امامت کرانے گیا تھا کھڑکیاں اور دروازے اور سیڑھیاں گرنے نہیں گیا تھا لیکن جبریل امین مسجد اقسا کو آپ کے سامنے لے کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑکیاں بھی بتائیں دروازے بھی بتائے اور سیڑھیاں بھی بتائیں سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے خواب کی معراج کا دعویٰ کیا تھا تو کافر اتنے پریشان کیوں ہوئے انہوں نے اتنا شور کیوں مچایا پھر کافروں نے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کیوں کی اگر یہ خواب کا منظر ہوتا تو پھر اس میں پریشانی والی یا شور مچانے والی کوئی بات نہیں اگر ہم میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ الحمدللہ رات کو میں اپنے ایک عزیز کو بغداد معاللہ چھوڑنے کے لیے گیا اور جب میں رات کو واپس آیا اور سویا تو الحمدللہ میری قسمت جاگ گئی وہ تو بغداد پہنچے نہیں لیکن میں پہلے بغداد معاللہ ہو کر آ گیا تو بتائیے کہ اس طرح کا کو کوئی دعویٰ کرے یا وہ مدینہ منورہ کسی کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گیا اور مدینہ کے تصور میں گم ہو کر سو گیا اور راتوں رات اس نے طواف بھی کر لیا عمرہ بھی ادا کر لیا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو گئی اس کا وہ صبح و دعویٰ کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ خواب میں تو انسان بہت ساری جگہوں پر بڑی آسانی سے اس کی روح پہنچ جاتی ہے تو کافروں کا یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا پھر حدیث صحیح میں موجود ہے کہ بعض کمزور ایمان والے تھے انہوں نے جب واقعہ معراج سنا تو وہ مرتد ہو گئے اور کافر ہو گئے اسی طرح ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص راتوں رات, و رات مسجد حرام سے مسجد اکثر چلا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ سفر تو بڑا طویل ہے تین مہینے آنے جانے کا سفر ہے راتوں رات, رات یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو جہل خوش ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے یار تمہارے دوست جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ابھی میں سن کر بھاگتے بھاگتے تمہارے پاس آیا ہوں تو سدی کے اکبر کہتے ہیں اے ابو جہل سچ سچ بتا کیا واقعی میرے آقا نے دعوی کیا ہے کہنے لگا ہاں دعویٰ کیا ہے تو صدیق کے اکبر نے کہا اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو صدیق کے اکبر کا اس طرح کہنا اور ابو جہل کا شور مچانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب میں معراج نہ ہوئی بلکہ یہ جسمانی معراج تھی یہاں پر ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا لِنُرِيَهُ نوری یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج اس لیے کروایا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے خاص کو اپنی کچھ نشانیاں تو بعض نے کہا کہ من آیاتینا یہ من جو ہے یہ تبعید کے لیے ہے یعنی کچھ کے معنی میں ہے تو انہوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نشانیاں نہیں دکھائی تو اس کا جواب مفسرین نے بڑا ہی پیارا دیا محققین نے کہا کہ اللہ تبارک کا تعالی نے شب مراج آپ کو نشانیاں دکھائی بھی اور کچھ نشانیاں آپ نے چکھیں اور کچھ نشانیاں آپ نے سنی لوہے محفوظ پر جو قلم چل رہا تھا اس کی آوازیں آپ نے سنی جہنمیوں کی آوازیں سنی جنتیوں کی آوازیں سنی فرشتوں کے کلام کو سنا ہوروں اور غلمان کی آوازوں اور باتوں کو سنا تو یہ سننے والی نشانیاں ہے آپ نے دودھ کو پیا اور کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا تو یہ چکھنے والی نشانی ہے تو فرمایا کہ لی نوری یا تینا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں دکھائی اس میں سے جو دیکھنے والی نشانیاں تھیں وہ ہم نے انہیں دکھائی مطلب یہ کہ دیکھنے والی نشانیاں بھی ہیں اور یہاں پر من سے مراد یہ ہے کہ جن نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے تھا اللہ نے وہ ساری نشانیاں اپنے محبوب کو دکھا دی یہاں پر لفظ ہے بی ابدی اصحا بی ابدی لن اپنے خاص بندے کو رات و رات لے گیا مفسرین فرماتے ہیں کہ بی ابدی کا جو با ہے یہ مساحبت کے لیے ہے چونکہ ہم میں سے اکثر بھائی وہ گرامر کو نہیں جانتے ہوں گے تو آسان آسان لینگویج میں یہ کہ با کا مطلب ہے ساتھ ساتھ اسرا بھی ابدی لئی جب آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سفر کرانے والا مسافر کے ساتھ رہا کیا مطلب ہوتا ہے سفر کرانے والا مسافر کے ساتھ رہا مطلب یہ کہ مت یہ مت سمجھنا کہ جب تک ہمارے محبوب ہمارے دربار میں نہ پہنچے تو ہم سے دور تھے ہم ان سے قریب ہی تھے اور یہ سفر ہم نے ساتھ کروایا اسرا بھی اب ہی تو فرمایا با جو ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ ہے دوسری بات فرمایا کہ اب بھی ہی کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کئی صفات ہیں کئی اسماں ہیں تو مفسرین نے بہت ہی پیاری بات فرمائی فرمایا کہ عبد جو ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں عبد کے معنی ہے غلام اور ایک عبد کا مطلب ہے بندگی کرنے والا عبادت کرنے والا فرما برداری کرنے والا تو فرمایا کہ جو غلام کا اگر معنی لیں عبد کا تو غلام کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ غلام ہوتا ہے جو رقیق ہوتا ہے دوسرا وہ غلام ہے جو آبق ہے تیسرا وہ غلام ہے جو معذون ہے آب غلام اسے کہتے ہیں جو بھاگا ہوا غلام ہو نافرمان فرمان غلام ہو تو فرمایا کہ جتنے کافر ہیں وہ سب عبد ابق ہیں وہ اللہ کے نافرمان فرمان غلام ہیں اور عبد رقیق اسے کہتے ہیں کہ جو فرما بردار غلام ہو تو جتنے مومنین اللہ کے فرما بردار ہیں وہ عبد رقیق ہیں اور تیسرا وہ غلام ہوتا ہے کہ جسے عبد معذون کہتے ہیں ابد مازون اسے کہتے ہیں کہ آقا کا وہ غلام اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آقا کہتا ہے اس کا سودا کرنا میرا سودا کرنا ہے اس کا خریدنا میرا خریدنا ہے اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابد مازون ہے کہ رسول اللہ کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا اللہ کا کہنا ہے جیسے کہ قرآن مجید فقان حمید نے شاد فرمایا وما ينتق عن اللہ وحی یہ محبوب جو بھی کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے وما رمع تعل رمی طلّہ کن اللہ رما اے محبوب جب کافروں پر آپ نے مٹھی بھر کر خاک کو ڈالا تو آپ نے نہیں ڈالا ولا کن اللہ رما بلکہ اللہ نے ڈالا ہے ومئی رسول فقت عطاء اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ان الدین اللہ جو رسول اللہ کے دس مبارک پر بیت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیت کرتے ہیں ید اللہ فوقی جنہوں نے رسول اللہ کے دست مبارک پر بیت کی تو فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ وہ ان انا اناقاسن اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال اس پر بڑی ہی پیاری بات اشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بی عبد ہی جیسے کہ مفسرین نے کہا کہ بی عبد ہی فرمایا تو عبد الگ چیز ہے اور بی عبد ہی الگ چیز ہے بھی ہی کے معنی خاص بندہ کہ جسے اللہ کا خاص قرب حاصل ہے تو حضرت ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبد دیگر ابدہ چیزیں دیگر عبد الگ چیز ہے ابدہ الگ چیز ہے او سراپا انتظار این منتظر جو عبد ہے وہ رب کے دیدار کا منتظر ہے اور جہاں تک ابدہو کا تعلق ہے یعنی رسول اللہ کی ذات کا جو تعلق ہے ان کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام والا واقعہ ذہن میں لائیں کہ حضرت موسا اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جب کلام کی لذت پاتے ہیں تو یہ خیال گزرتا ہے جس رب کے کلام میں یہ لذت ہے اس کے دیدار میں کیا لذتیں ہوں گی میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کبھی کبھی ہم کسی کسی فون پر بات کریں تو ان کی بات اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے اور بعض لوگوں کی گفتگو کا انداز اتنا کرخت ہوتا ہے کہ بندہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تو یہ تو انسان تو اللہ کی مخلوق ہے رب کے کلام میں کتنی مٹھاس کتنا لطف ہوگا کہ حضرت موسا علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض گزار ہوئے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا لن ترانی اے موسا آپ میرا ہرگز دیدار نہیں کر سکیں گے تو وہ کوہے تور پر ہیں اور دیدار کی تمنا رکھتے ہیں انہیں منع کر دیا جاتا ہے اور محبوب کبریا کی شان دیکھیں امام الانبیاء کی شان دیکھیں کہ طائف کے میدان سے واپس آتے ہیں دین کی خاطر قربانی دے رکھے ہیں دین کی خاطر پتھر کھا رہے ہیں طائف والوں نے بڑے پتھر برسائے اور بڑی تکلیفیں دین پہاڑ کے فرشتے آئے عرض کی اجازت ہو تو یہ پہاڑ ملا دیے جائیں اور طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے فرمایا نہیں میں اللہ کا غزب بن کر نہیں آیا میں تو اللہ کی رحمت بن کر آیا ہوں اگر یہ آج مجھے نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مجھے ضرور مان لیں گے پھر عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد و حرام تشریف لائے اور حتیم کعبہ کے بالکل قریب مطاف کے بالکل کنارے حضرت امنی ردی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت مکان تھا جو حضور کی چچاذات بہن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں آج بھی اگر آپ حتیم کعبہ کے پاس جائیں حتیم سے مراد ہے وہ باؤنڈری جو سنگ مرمر کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے اور وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے اسی کے اوپر میزاب رحمت ہے خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے تو آپ حتیم کی طرف پیٹھ کریں اور مسجد حرام کی طرف چلنا شروع کریں تو جیسے ہی آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں یعنی متاف ختم ہوتا ہے تو وہاں پر ترکی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جو, جو پہلی عمارت ہے تو اسی مقام پر اس مکان کی نشانیاں موجود ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی وسلم کے اس کاشانہ اقدس پر جو زنجیر لٹک رکھی تھی اس پر جو کنڈی لگی ہوئی تھی آج بھی دیوار کے اندر اس کنڈی کا کچھ حصہ نصب ہے اور یہ ترکیوں نے سنبھال کر رکھی ہے اور زائرین جب وہاں جاتے ہیں تو وہ اس پلر کو دیکھیں گے آپ اس کے قریب تو الحمد آج بھی اس کڑی کا ایک حصہ موجود ہے اور زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں جب ترکی گورنمنٹ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو آثار ہیں جو تبرکات ہیں وہ ختم نہیں کیے جائیں گے تو اس میں سے کچھ آثار اب بھی باقی ہیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تمنا کرتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے لن ترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اور رسول اللہ کی شان دیکھیں کہ امنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک میں مکان میں آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں اے مالک میں انہیں کیسے جگاؤں یا جبرائیل قبل قدم ہے اللہ تعالی نے فرمایا جبرائیل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو بوسا دے جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ کو جب رسول اللہ کے قدم مبارک پر لگائے پیارے آقا نے آنکھیں کھولیں پوچھا جبرائیل آج کیسے آنا ہوا اس وقت عرض کی ان اللہ اشتاق الا عقاع کا اللہ آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے عبد دیگر ابدو چیزیں دیگر اراپا انتظار ای منتظر یہاں پر بعض حضرات کو یہ شعبہ پڑ جاتا ہے کہ بی ابدی جب آ گیا تو عبد تو صرف و صرف بشر کے لیے آتا ہے بشر کے علاوہ کوئی چیز عبد نہیں تو وہ کہتے اس سے ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ نور نہیں ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور پھر انسانی شکل میں یعنی بشری لباس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل وگر ہوئے رسول اللہ کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے لیکن رسول اللہ افضل البشر ہیں خیر البشر ہیں ہمارے بشر ہونے میں اور رسول اللہ کے بشر ہونے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم نام کے بشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے کسی وص میں ہمیں مطابقت نہیں حاصل تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض نے یہ خیال کیا کہ آبدی ہی جب آ گیا تو حضور صرف بشر ہیں نور نہیں ہیں یہ بات غلط ہے اس لیے کہ عبد کے معنی ہیں عبادت کرنے والا اور اللہ کی ساری مخلوق جو عبادت کرنے والی ہے وہ عبد ہے یوسف بیہ کی معاف سماوات والأرد. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کی عبادت کر رہا ہے فرشتوں کے متعلق فرمایا لیکن فرشتوں جو فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور نوری مخلوق ہیں لیکن فرشتوں کے متعلق فرمایا بل عباد مکرمون بلکہ فرشتے عباد ہیں بندے ہیں عزت والے بندے ہیں بل عباد مکرمون تو فرشتوں کے لیے بھی عبد لفظ آیا ہے اور عبد کی جمع عباد ہے تو یہ سوال اور یہ وس وسا بھی غلط ہے یہاں پر اسرا کا لفظ اسرا بھی عبدی لیلن تو لیلن جو آیا اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرانا اسرا کیسے کہتے ہیں رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اسرا کے معنی ہی ہے رات کا سفر تو پھر لئی کیوں آیا لئی لن کے معنی بھی رات ہیں تو فرمایا کہ یہ تاکید کے لیے ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری رات گزر گئی بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں جو ایک سیکنڈ سے بھی کم حصہ تھا اللہ نے اتنا بڑا سفر کروا دیا پھر ایک اور سوال وہ یہ کہ اللہ تعالی نے رات کو کیوں سفر کروایا اور رات بھی وہ ستائیسویں رات ستائیس رجب آپ جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ چودہویں رات کو چاند بڑا روشن ہوتا ہے اور ستائیس اور اٹھائیس کو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یعنی چاند کی روشنی وجود نہیں رکھتی تو دن میں تو سورج ہے تو رات کے وقت یعنی یوں سمجھیے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں اور چاند کی روشنی بھی نہیں فرمایا محققین نے بات در اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے میں اپنے محبوب کی کئی شانیں بیان کی یہاں پر یہ شان بیان کی کہ جب کسی کو سفر کروایا جاتا ہے تو روشنی چاہیے میرے محبوب نہ چاند کی روشنی کے محتاج ہیں نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں دیکھیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو یہ سفر رات کو کروایا گیا اور براق پر کروایا گیا برا کی اسپیڈ کتنی کہ فرمایا کہ ایک قدم براق کا یہاں پر ہوتا تو دوسرا قدم وہاں پر ہوتا جہاں پر نگاہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ یہاں سے اپنی نگاہ اوپر اٹھائیں تو آپ کو وہ ستارہ بھی نظر آ جائے گا جو ہم سے کروڑوں کھربوں میل دور ہے تو براق اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے کہ ایک قدم یہاں پر ہے اور دوسرا قدم وہاں پر ہے یعنی کروڑوں کھربوں میل کے فاصلے پر دوسرا قدم ہے اس قدر اسپیڈ اس سے براق جا رہی ہے اور میرے آقا کی شان دیکھیں اتنی اوپر براق ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسا علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں یعنی yani قبر کو بھی دیکھ لیا موسا علیہ سلام کو بھی دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں مِن وجہ منی لقد نبیر ال قمر کیا خوب کہا شیخ شیرازی نے کہ اے جمال والے اے تمام بشریت کے سردار آپ کا چہرہ تو اتنا روشن ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے میں تو چاند روشن کیا گیا لا یم کی و کما کانا حق ہو جیسا کہ آپ کا حق ہے ایسی تعریف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صرف اور صرف آپ ہی کا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ تو بڑا طویل سفر ہے لیکن مسجد حرام سے مسجد اقسا ہی کا ذکر قرآن نے کیوں کیا مسجد اقساء کا ذکر کیوں کیا تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے نہ آسمان کو دیکھا نہ جنت کو وہ جانتے ہیں نہ جہنم کو نہ عرش کو وہ جانتے ہیں تو یہ پورا سفر ان کے لیے اجنبی سفر ہے لیکن وہ مسجد اقساء کو جانتے تھے تو فرمایا کہ مسجد اقسا تک بھی راتوں رات پہنچنا ان کے نزدیک ممکن نہیں تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقسا کی پوری تفصیل بیان کر دی اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے جسمانی طور پر اس سے پہلے مسجد اقساء نہیں دیکھی یعنی آپ مسجد اقساء تشریف نہیں لے گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وار وسلم نے یہ سفر کیا ہے یعنی مسجد اقسا تک پہنچنے کا یقین ہو گیا تو آگے پہنچنے کا بھی انہیں یقین آ گیا یعنی جس چیز کو انسان مانتا ہو اس چیز کا جب یقین آ جاتا ہے تو باقی دعوے کا بھی یقین آ جاتا ہے تو اس لیے مسجد اقساء کا ذکر جو ہے واضح طور پر کیا گیا یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوا بعض حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما فقت تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو میں نے کمرے میں رسول اللہ کا جسم گم نہ پایا تو کہتے ہیں دیکھیں یہ خواب کی معراج ہے اگر جسمانی معراج ہوتی تو حضرت عائشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے جسم کو گم نہ پایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو محققین کے رائے کے مطابق چونتیس معراجیں ہوئیں کتنی معراجیں ہوئیں چونتیس ان میں سے تینتیس معراجیں خواب میں ہوئیں اور ایک معراج جسمانی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معراج کا ذکر کر رکھی ہیں وہ ان تینتیس خواب والی معراج میں سے کسی معراج کا ذکر کر رکھی ہیں اس لیے کہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جسمانی معراج ہجرت سے پانچ سال یا دو سال پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ رسول اللہ کے کاشانۂ اقدس میں حاضر ہوئی ہیں ہجرت کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے ہجرت کے بعد تو اب بتائیے کہ حضرت عائشہ حضور کے گھر پہنچی نہیں اور ان کی رخصتی ہوئی نہیں وہ ہجرت سے پہلے والے واقعے کے متعلق کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور کو میراج ہوئی اور حضور کے جسم کو میں نے گم نہ پایا تو یہ بات حضرت عائشہ جسمانی معراج کے متعلق نہیں کہہ رہی بلکہ تینتیس خواب والی معراجوں میں سے کسی ایک معراج کے متعلق اشارت فرما رہی ہیں بعض حضرات اس میں شبلی نعمانی صاحب بھی داخل ہیں اور سر سید احمد خان بھی ہیں سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی یہ نیچری فرقے سے تعلق رکھتے تھے نیچری فرقہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی عقل میں آئے اسے مانے اور جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے اسے آپ ٹھکرا دیں تو یہ جسمانی معراج ان کی عقل میں نہ آئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جیسے سر سید احمد خان وہ جنت کو نہیں مانتے جہنم کو نہیں مانتے جنات کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو نہیں مانتے کہتے ہیں قرآن میں جہاں جن کا ذکر ہے اس سے مراد بدماش اور شریر لوگ ہیں اور جہاں فرشتوں کا ذکر ہے اس سے مراد شریف قسم کے انسان ہیں جو نیک سوالے ہوں انہیں فرشتہ کہتے ہیں یعنی فرشتوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں اور جنات کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں فرشتے اور جنات کا جو تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ میری عقل میں نہیں آتا تو وہ جب جسمانی معراج نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں ان حدیثوں میں اجتراب ہے کہ کیسے اجتراب ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ مجھے معراج ہوئی میں مسجد حرام میں تھا دوسری حدیث پاک میں ہے مجھے معراج ہوئی میں میں کابا میں تھا اور تیسری حدیث باق میں ہے, مجھے میں ہوئی میں امہانی کے مکان میں تھا تو کہنے لگے یہ تینوں باتیں الگ الگ ہیں حدیث میں استراب ہے لہذا میں ہوئی نہیں کتنی نادانی ہے مسجد حرام میں میں تھا اور حتیم میں تھا یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہے کہ حتیم مسجد حرام کے اندر ہے تو اب آپ کہیں میں حتیم میں تھا یا مسجد حرام میں تھا دونوں ایک ہی بات ہے اور جہاں تک تعلق ہے ام کے مکان کا تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے امہانی کے مکان میں تھے پھر اس کے بعد حتیم میں آئے اور پھر وہاں سے میں ہوئی تو اس لیے آپ کے سفر کی ابتدا میں دو چیزیں ہیں تو ایک حدیث میں امہانی کے مکان کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں حتیم کا ذکر ہے معنی یہ ہے کہ پہلے میں امہانی کے مکان میں تھا اور پھر میں حتیم کعبہ میں آیا اور پھر وہاں سے میں ہوئی پچاس ہزار یا ستر ہزار فرشتے لے کر حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر یہ معراج کا سفر ہوا لیکن سفر معراج سے پہلے حلقوم سے لے کر ناف مبارک تک آپ کے پورے سینے کو حضرت جبریل نے چاک کیا حلقوم کہتے ہیں یہ سینے کی ہڈی جہاں اوپر کی طرف آپ سمجھیں جس کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے لے کر ناف مبارک تک آپ کے سینے کو چاک کیا اور سونے کی تش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو رکھا گیا اور زمزم شریف سے اسے غسل شریف دیا گیا اور وہ نور بھرا دل مبارک اس میں مزید نور اور حکمت کو داخل کیا گیا یہ بات یاد رہے کہ زمزم شریف سے جو ہمارے آقا کے دل مبارک کو غسل دیا گیا اس کو یوں سمجھیں جیسے ہر سال خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے اس لیے کہ خانۂ کعبہ کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے یہ نہیں گندگی مٹانا مقصد نہیں ہے تو غسل شریف خانہ کعبہ کا کس لیے ہوتا ہے زمزم شریف سے اور ارک گلاب سے خانہ کعبہ کی شان بتانے کے لیے اس کی عظمت لوگوں کے لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لیے تو پیارے آقا کے دل مبارک کا جو بھی غسل شریف ہوا یہ حضور کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار ہوئے وہ جنتی سواری تھی جنت لائی گئی اور اس کا قد جو تھا وہ خچر سے کچھ کم تھا اور گدے سے اوپر تھا آپ جب اس سفر پر روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی بستی آئی تو وہاں اتر کے آپ نے دو رکع نفل ادا کیے پھر وادی ایمن سے گزرے تو موسا علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہاں پر یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد یا عالم برزخ میں عبادت تو نہیں کی جاتی عبادت تو فرض نہیں ہوتی تو موسا علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز کیوں ادا کر رہے ہیں تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کو کل نفسین ضائے الموت کے تحت ایک آن کے لیے موت کا مزہ انہوں نے چکھا پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی لیکن پھر بھی سوال ہے کہ نماز تو دنیاوی زندگی میں فرض ہے قبر میں وہ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ موسا علیہ السلام پر نماز فرض ہے بلکہ عبادت میں جو لذت انہیں ملتی ہے اس لذت کے حصول کے لیے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں جیسا کہ امام عبد البحاب شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقت الحادیث انہو صلی اللہ علیہ وسلم حیون فی قبرہ صحیح حدیثوں سے بات ثابت ہے امام عبد الوهاب شاہرانی تصوف کے امام ہیں پوری دنیا میں مستند بزرگ ہیں اپ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر انور میں حیات ہیں یصلی بی اذانن و اقامتن اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کما اخبر اب ذالی حقی موسا معراج جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقع میں امبیا السلام اور موسا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے نمازیں ادا کی سوال ایک اور ہے وہ یہ کہ موسا علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن جب رسول اللہ براق پر سوار ہو کر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مسجد اقسا پہنچے تو موسا علیہ سلام پہلے پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور پھر جب رسول اللہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے موسا علیہ سلام استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے اس کا جواب محققین نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دیتا ہے باد وشال باد وشال بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں تو موسا علیہ سلام اپنی قبر میں بھی تھے موسیٰ علیہ سلام مسجد اقسہ میں بھی پہنچے اور موسا علیہ سلاۃ وسلام آپ چھٹے آسمان پر بھی پہنچے تو جب آپ چھٹے آسمان پر تھے تب بھی قبر میں تھے اور جب مسجد اقسام میں تھے تب بھی قبر میں موجود تھے قبر آپ کے وجود سے خالی نہیں ہوئی اللہ تعالی کے نیک بندے بیک وقت کئی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم مسجد اقسہ پہنچے تو سخرا جو چٹان مشہور و معروف ہے وہاں پر جبریل امین نے اپنی انگلی مبارک سے سوراخ کیا اور برا کو باندھ دیا پھر آپ نے مقام سکھرا پر اذان دی اور تمام انبیاء مقتدی کی حیثیت سے موجود تھے امامت کا مسلح خالی تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیگ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اس نماز کی کیفیات کیسی ہوں گی کہ جس کے معزن فرشتوں کے سردار اور جس کے امام انبیاء اور رسولوں کے سردار اور جس کے مقتدی انبیاء کیا بات کہی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہ یہ نماز کیوں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے تمام انبیاء کو یہ دو رکعات نفل کیوں پڑھائے تو اعلی حضرت اس کا پیارا جواب دیتے ہیں نماز اقسام میں تھا یہی سر سر مانے راز عیا ہو ظاہر ہو مان اول آخر نماز اقساں میں تھا یہی سر ایا ہوں مان اول و آخر کہ دس بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یعنی تمام امبیا کے پیارے آقا سردار ہیں اس بات کو ظاہر کیا گیا یہاں پر بڑی ہی پیاری بات ہے کہ یہ تمام انبیاء جو آئے تھے ان کی روحیں آئیں تھیں کہ جسم آیا تھا محدث مدینہ منورہ علامہ علی قاری نے بڑی پیاری بات کہی آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ رکو کا نام ہے سجدے کا نام ہے جسم کی مختلف حالت کا نام ہے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قیام میں ہے پھر جھکتا ہے تو کہتے ہیں رکو میں ہے پھر کھڑا ہوتا ہے جناب یہ قومے میں ہے پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ جسم کی مختلف حالتوں کا نام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء جسم کے ساتھ مسجد اقسام میں موجود تھے اس سے بھی انبیاء علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے پھر عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر حضرت یاحیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون چھٹے آسمان پر حضرت موسا اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ صدرت المنتہا پر تشریف لے گئے وہاں سے آگے جبرائیل نہ بڑھ سکے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم وہاں سے جب آگے بڑھے تو حجابات تھے وہ حجابات اس طرح تھے کہ فرمایا کے ایک ایک حجاب کی جو موٹائی تھی وہ پانچ سو برس کی موٹائی تھی اور دونوں حجاب کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ پانچ سو برس کا تھا ایسے ہزاروں حجابات تھے اور وہ تمام حجابات جو ہیں پیارے صلی اللہ علیہ ول وسلم سے اٹھا دیے گئے اللہ حضرت فرماتے ہیں جاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے اور پھر پیرا قا صلی وسلم عرش معلہ پر تشریف لے گئے اور پھر عرش معلہ سے آپ لامکا پر تشریف لے گئے یہ لفظ لامکا کو سمجھ لیں لا مقا کے معنی ہے لا مانے نگی مکا معنی جگہ مکہ کا مطلب جس کی کوئی جگہ ہی نگی ہے اللہ تبارہ کا وطہ کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا اللہ رب العالمین سمت سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے ڈائریکشن سے پاک ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا تو قریب ہوتی ہے دور ہوتی ہے دائیں ہوتی ہے بائیں ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے پاک ہے تب سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے کیسے دیکھا اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں یہ غیب ہے بس ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا وہ جانے کہ انہوں نے کیسے دیدار کیا اللہ تعالی سم سے اور جگہ سے پاک ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقی صحابی ہیں یعنی قرآن و حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرا جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں حضرت امام حسن بسری اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور کئی صحابہ تابعین بزرگان دین سے واضح روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں بعض حضرات حضرت عائشہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا بعد دراصل یہ ہے کہ وہ اس روایت کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے حضرت عائشہ نے یوں نہیں کہا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے بلکہ حضرت عائشہ نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کی وسلم کی نگاہوں نے اللہ کو گھیر لیا وہ جھوٹا ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیدار الہی کا انکار نہیں کر رہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالی کا دیدار حضور نے کیا مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کو گھیر لیا کیونکہ اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک نے اللہ کا دیدار ضرور کیا لیکن ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں. مثلاً آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں تو ہماری نگاہوں میں ہمارے ذہن میں پورے انسان کا لمبائی چوڑائی وہ اندر آ جاتی ہے اور ہم پوری ذات کو گھیر لیتے ہیں اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا اور اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں حضرت عائشہ اس کا انکار کر رکھی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیا وہ جھوٹا ہے اور واقعی اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس معراج کے واقع کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے یہ واقعہ حضور کی شان بیان کرتا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ محبوب ملے کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے جن کا امتی بننے کی تمنا انبیاء نے کی تمام فرائض زمین پر فرض ہوئے لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر کرایا آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے قرب خاص میں بلایا اور اتنا قرب اتا فرمایا اتنا قرب اتا فرمایا کہ فرمایا اتنا قرب دیا کہ دوری باقی نہ رہی اللہ رب العالمین نے اپنے قرب خاص میں بلا کر پھر نماز کی فرضیت عطا فرمائی پچاس نمازیں فرض کی پھر پانچ ہو گئیں آہستہ آہستہ ہو کر اور حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کی سفارش تھی پیارے آقا بار بار جاتے بار بار اللہ کا دیدار کرتے اور حضرت موسا ان آنکھوں کا بار بار دیدار کرتے جو اللہ کا دیدار کر کے آ تھیں تھی تو پانچ نمازی ہو گئیں فرمایا اے محبوب ہمارا قول نہیں بدلتا آپ کے امتی پانچ پڑھیں گے ہم انہیں پچاس کا ثواب عطا کریں گے دیکھیں نماز پڑھنے میں کیا مشقتیں ہیں فجر کی نماز چار رکتیں اس میں سے دو فرض ہیں ظہر کی نماز بارہ رکتیں چار فرض ہیں اثر کی نماز آٹھ رکتیں چار فرض ہیں مغرب کی نماز سات رکتیں ہیں تین فرض ہیں عشاء کی نماز سترہ رکتیں چار فرض ہیں اور تین وطر ہیں جو واجب ہیں اب بتائیے نماز کیا مشکل ہے ہم گھنٹوں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی اور اگر کوئی نیک بندہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس کی بھی دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہوگی یہ تو حدیث پاک میں ہے ہم جتنے بھی وظائف پڑھ لیں جب تک بے نمازی ہیں وظائف کی بھی کما حق ہوں برکتیں نہ ملیں گی نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وہ انسان وہ مسلمان بیکار ہے جو اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا نہ سکے آئیے اس مبارک رات ہم یہ عزم کریں یہ ارادہ کریں یہ پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قزا نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ وجل اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس مبارک رات اس محفل کا اعلان کیا جا رہا ہے یوں تو ہر سال اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس کے اعلان کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس سال ہمیں پھر رمضان المبارک اس طرح گزارنا ہے کہ قرآن سمجھ کر قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم تراویح ادا کریں گے اور جب قرآن سمجھ کے تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی برکتوں سے ہمارا رمضان یادگار رمضان ہو جائے گا تو کوئی بھائی ہے بلکہ سبھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنا ہے لیکن نیت ہم کر لیتے ہیں ہمارا ارادہ پختہ ہوگا ہماری پختہ نیت ہوگی اللہ سے دعا کریں اللہ آسانی عطا فرمائے گا اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہم بھی یادگار رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک سے زائد مقامات پر اس سال بھی انشاءاللہ شاء یادگار رمضان کا پروگرام ہوگا اسی شہزادہ لون قادریہ لون میں بھی انشاءاللہ تراوی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کے ساتھ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے شب معراج کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور جو اللہ نے ہمیں عشق رسول عطا فرمایا یہ عشق رسول قائم و دائم رہے دعا فرمائے کہ ہم بھی ہماری اولادیں بھی ہماری نسلیں بھی عاشق رسول رہیں اور اے اللہ تو ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی غستاخ رسول پیدا نہ کرنا آمین بجاہ ہین نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم Good اللہ malqab sabbilqitaa raaqo sabbilqitaa raaqo sabbilqitaa yaa am sabbilqitaa raaqo sabbilqitaa raaqo sabbilqitaa yaa am raaqo sabbilqitaa yaa am sabbilqitaa yaa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 Nothing, nothing, nothing. اللهم <سؤال> قم الليل يا b d d d من يا رب الحمد للرب العالمين والصلاة والصلاة على أشرف في البقاء والمرسلين یا عرشم رحمی یا عرشم رحمی یا عرشم رحمی یا بدی و سماوات یا ذل جلال و اکرام اے خالق مالک پالن خار مشکل کشا حاجت روا اے اپنے اے بندوں, بندوں کو Draw, قو, اپنے فضل و کرم پر پر والے آلیق علمی تیری رحمت تیرے فضل تیری رحمت تیرے فضل تیرے کرم کے متلاشات تیرے بندرے اور بندیاں اپنے گلا پر شرجندہ ہوتے دعا کے لیے ہاتھ بلند بلند کیے بیٹھے تیری شانے کے قربان کوئی چل کر آئے تو رحمت تیری ساری کے قربان ہم راتوں کو گناہ کر کے سوئے اور تو صبح صحیح سلامت پن ہمارے دلوں کی سیاہی ہمارے چہروں پر نہیں آتی یہ تیری رحمت ہے اے کریم مولا گناہوں کے بار لگانے کے باوجود ہمارا ختم نہیں کیا یہ رحمت ہمارے مربوط کو سلامت رکھا تیری رحمت اپنی رحمتوں نوازشوں کی آگوش میں ہمیں ہوا ہے آج کی رات تیرے بندے اور بندیاں تیری مت رحمت کی طرف کرتے اس سے رحمت کے سوالی ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے گناہوں کو معاف کرتے کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے جو مسلمان سے پہلے رخصت ہو چکے ان کی فرما دے زندگی کے جو سانس باقی ہے قریب تقوی اور پرہیز کے نور کے ساتھ گزارنے کی توفیق بتا ہم سجدوں کی لذت سے غافل لوگ ہیں کریم مولا راتا کو اٹھ کر تجھے منانے والے خوش نصیبوں کا واسطہ بارگاہ میں واسطہ ہمیں بھی تحت کی نعمت ہمیں بھی کریم مولا ہونا پرانا دلا برابر شوق دے قرآن کریم کا نور ہمارے قلوب میں کر دے, دے, دے قرآن کا نور ہمارے گھروں میں کر دے قرآن کا نور ہماری اولاد کی تربیت میں داخلہ کرتے ہے کریم قرآن کا نور زندگی کے ہر لمحے میں داخلہ ارحم کرتے محبوب علیہ کی امت پر رحم فرم اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں, مسلمانوں کو اپنے فضل سے شفاطہ کر دے اے اللہ کینسرائٹس گردے کے مریض ریڑھ ریڑھ ہڈی کے مریض برین ٹیوبر کے مریض چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے مریض مولاد کسی کے ماں باپ مریض اس وقت بہت سارے دکھی دل تیرے حضور شفا کے طالب ہیں آج کی رات کی برگت ہوتا اے اللہ سارے بیماروں کو شفا اے جن کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے اے کریم مولا جن کا علاج ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا اے اللہ انہیں پانی میں شفا تا کر دے اللہ انہیں ہوا میں شفا تا کر دے محبوب کے نوابے دہنے کی ایک بوند کا کر دے دے لا علاج مریضوں کو کاملہ شفاء کاملاتا ارحم الراحمین بے سسوری گھروں میں ڈیرے ڈالے رہے ہیں ہر طرف ناچاکیاں ہیں دلوں میں رنجشیں ہیں کریم آج کی محبوب محبوبہ سلام کے پہ اچھا کی پاکیزگی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں محبت ہمارے گھروں میں سکون, سکون عطا کرتے ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں سکون, سکون, اتا سکون عطا کرتے ہمیں سکون کی رات سکون کی صبح عطا یار تند مہنگائی اور اجب عجب, عجب, عجب معاشی مشکلات امت امت م... م... مسلما کا بچہ بچہ سود, سود میں جکڑا ہوا اللہ غریب آسان برکتوں والا نور والا رشتہ فرما دے اے اللہ کا بے زندگی کے ہر معاملے میں شامل حال فرما دے اے اللہ اتنا حلال دے اتنا حلال دے کہ حرام کی طرف, طرف توجہ, توجہ ہی نہ جائے, جائے۔ اے اللہ پھیلنے والے ہاتھوں سے بچا کر بانٹنے والے ہاتھ عطا فرما دے اے اللہ اپنی ذات کسی اور کسی کا محتاج نہ فرما کسی اور پر نظرے دکانے سے بچا کر اپنی ذات کا توکل عطا فرما قناعت عطا فرما اے اللہ کریم نے اخلاق عطا فرما اخلاق حسنہ عطا فرما اے کریم مولا ہمیں کریم مانا عطا فرما ہماری طبیعت میں مسلمانوں کے لیے نرمی فرما یا محبوب علیہ السلام کی کی عظمت کا واسطہ حقیقی مانا ہمیشہ غفلتوں کی زندگی سے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی مارشت کا نور آج آزاد اے کریم محبوب کے کریم مولا محبوب کی آنکھوں کی حیات کا اللہ محبوب السلام کے مبارک فوٹوں کا اے کریم محبوب کے پیارے نور کے موتینوں کا وابارہ ہے نہ چشمان پہنے والے نور کے موتیوں کا واسطہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا خربا ایسا جس کے بعد دوری نہ ہو اللہ وہ علمتا فرما جس کے بعد جہالت نہ ہو وہ عادیت فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو وہ اخلاص دے دے جس کے بعد ریاضاری نہ ہو وہ خوشبو خوشو دے دے جس کے بعد غفلت نہ ہو کریم اے اے مولا رشت میں وہ برکت دے دے جس کے بعد تندرستی نہ ہو ارحم الراحمین امت مسلم کی بیٹیاں میں کی ہیں امت مسلم کے نوجوان بیٹے بیٹوں پر پر رسول اللہ کی امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ کریم کفار مسلمانوں کو آخیا دکھا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور امتِ, امت مسلمہ کی غیرت سوئی ہوئی ہے. ہے اے کریم مولا سیدنا فاروقِ عاظم کے بازوں کی, کی طاقت اور ان کی غیرتِ ایمانی کا واسطہ سیدنا خالد بن بنیر کی عظمت کا واسطہ سیدنا قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی عظمت کا واسطہ اے کریم مولا تیرے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سید الشہداء امیرِ طیبہ کی عظمت کا واسطہ اے اللہ مسلمان کو عروج نا کام آدے کپار کو ذریعہ رسوا کا دے وہ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مد مد مد کے لیے پریشانیوں کا سبب, سبب بن رہے ہیں تیرے محبوبین, محبوبین مزارات کو نشانہ بنا رہے ہیں حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں کمزوری تو ہماری ہے کہ ہم نے انہیں فرما محبوب علیہ السلام کے گستاخوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے بازو میں خوب ادا فرما اللہ ہمیں فرما مسلک اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرما ہمیں قیادت عطا فرما غیرت ایمانی عطا فرما اور اے داہل گستاخانے رسول یہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں مولا ان کو نیست و نابود فرما یا رحمر راحمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ آج کی رات دعا کرتے ہیں مولا سب کو حج کی توفیق عطا فرما کی جل محبوب بلے السلام کے قدم حاضر ہو کر کہنے کی یا ارحم الراحمین محبوب, محبوب, محبوب الحسراتا سلامہ کی عصبت کا واسطہ آج کی رات دعا کرتے ہیں مولا محبوب کی عصبت کا, کا واسطہ حسن کی عصبت کا واسطہ شہدا کی عصبت کا واسطہ حضور غوث کی عصبت کا واسطہ اللہ امیر اسلامی کالج کو اسلام کا حقیقی مرکز دے اے اللہ, اللہ ترین فضل سے وہ لوگ بود بود ہمیں بود عطا بود بود مان مان تعلیم و تربیت, تربیت کے اعتبار سے جو مخلص محن ہوں محنتی محن ہوں اور ایسے اساتذہ ہوں جو طلبہ, جو طلبہ کے سینے میں ٹوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ کی شمع روزہ کرتے اور اے اللہ ہمیں وہ ذہین اور وہ مخلص اور عاشق رسول طلبا عطا فرما جو ایک پوری امت کے لیے راحت و رسول جایا ہے یہاں خبر امین میرا اسلامک کالج اور دیگر دینی امور میں ہم سب کی غیبی امداد فرما مبارک سفر بغداد اللہ کی طرف جو گئے ہیں مولانا خیر فرما انہیں وہاں کے برکات سے متمدع ہونے کی توفیق فرما دین, دین متین کے لیے وہاں سے عظیم الان برکات لے کر آنے کی توفیق اطافرما جو ختم میں شریف شریف پڑا سنات ادا کریم جو بھی بیان ذکر و اسکار ہوا اس میں جو غلطیاں کتائیاں ہیں خامیاں ہیں اخلاص کی کمی ہے معاف فرما اس کا ثواب اپنی شان کے مطابقتہ فرما اے اللہ اس کا ثواب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیتاً عاجزانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما محبوب علیہ السلام کا سواستہ تمام انبیاء علیہ السلام خلافہ راشعین حضور علیہ السلام کے والدین قریمین صیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں قبول و منصور فرما سید ال ابن سید عبداللہ بن جہش تمام شہدائے بدر و ون کر بنا سب کو پیش کر فرما اے اللہ تمام تابعین تباہ تابعین آئمہ مشتہدین بالخصوص امام عاظم ابو حنیفہ حضی اللہ تعالی آنو کو پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرما بالخصوص اے اللہ ہم سب سی لاج رکھنے والے ہم پر کرم کرنے والے ہمیں عزتیں دلوانے والے سیدنا شیخ عبدالقادر چیلانی حوث عاظم لچپال کو پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرما بالخصوص اس کا ثواب داتا داں بخش, بخش علی حضور خواجہ غریب نواز بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شاہ, شاہ عبدالمعالی دولا شاہ سنواری عبداللہ شاہ غازی عالم شاہ بخاری نور شاہ بابا تمام قادری چشتی نقش بندی سمر بردکلی دیفائی بخاری شاہد شیرازی جنانی تمام سلاسل کے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما شیخ عبدالحق محدث دہلوی سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان آپ کے تمام خلفا محب کو پیش کرتے ہیں قبول و فرما. ایمان ایمان کی حالت میں جتنے مسلمان دنیا سے رشوت سوئے جن کے ماں باپ بہن بھائی, بھائی عزیز و بقریبا دنیا سے رشوت سوئے جو شریف میں پہلے آتے تھے اب دنیا میں نہیں مولا انہیں بھی اس کا ثواب پیش کرتے قبول و ملزور فرما سب کی قبروں کو آج کی رات کا نور ادا فرما سب کی قبول کو نور نور فرما عبد الرشید بھائی کے صاحب زادے کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و ملزور فرما یا خبر راہی اپنے پیاروں کی دعاؤں کے سب سے ہماری دعا کو قبول پرماتما ان, اِن اللہ و سنو والی روسا سدا یا سلا یا قیاسیا ہری بیا روا وادہ کا شادی کا ہری بل گا جب تمے واپسی اللہ نگاہوں کے سامنے ہو مکینے بے حا دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور الا اللہ محمد مصطفى جن دي رحمت الى <سؤال> خالصل شمعه بسنے هدايه سے لالا خالصل شمعه بسنے هدايه سے لالا خالصل شمعه شاشے اسرا رود سم دو کے دوا دو, دو, دو رود دوسرے بس میں چند Amen. <laughs> سڑ مجھے بي بي کو نیک رحم تمام بیماروں کو شفا کا فرما خصوصاً محطن جس سے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کل انشاءاللہ